نور سرکار مدینہ راحت البسینا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو مجھ پر دس مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ وجل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے اخلاق مبارکہ اور اوصاف حسانہ کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات مبارکہ بلا شک و شبہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ جیسا صاحب عظمت نہ کبھی ہوا نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کمالات کا جامع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنایا ان تمام کمالات اور ان تمام بزرگیوں اور ان تمام عظمتوں کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم آجزی اور انکساری اختیار فرمایا کرتے تھے توازو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمایاں وصف تھا آئیے آج اس کے بارے میں کچھ روایات سنتے ہیں امام ابو روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ایک مرتبہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھی کہ جبرا امین علیہ صلاحت وسلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسی وقت اچانک آسمان کا ایک کنارا پھٹا اور وہاں سے ایک فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ فرشتہ سید اسرافین اصرافین علیہ سلاد وسلام انہوں نے آ کر عرض کی السلام و علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ چاہیں انشتا نبی ابدن و انشا نبی ملکن اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے نبی بنیں جس میں وصف عبدیت غالب ہو اور اگر آپ چاہیں تو ایسے نبی بنے جس میں بادشاہت غالب سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ صلاح والسلام کی طرف نظر کی گویا ان سے مشورہ کیا تو جبرائیل امین علیہ صلاح والسلام نے اپنے ہاتھ سے بطور مشورے کے مجھے یہ اشارہ کیا انتواداں آپ آجزی والی صورت اختیار کریں آپ توازوں والی صورت اختیار کریں چنانچہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اصرافیل علیہ صلاحت وسلام کو جواب دیا بل نبی ابدن میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جس میں شان ابدیت کا غلبہ پھر اس کے بعد سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یا عائشہ جبال عائشہ اگر میں نبی بادشاہ ہوتا اگر بادشاہت والا نبی ہوتا پھر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرتے میں سونے کے پہاڑوں کا ایسا مالک ہوتا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ سونے کے پہاڑ چلا کرتے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی عبد بننے کو پسند فرمایا جس میں ابدیت کی شان غالب ہے جس میں توازو اور آجزی کی شان غالب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اپنی عظمتوں اور شانوں کے ہمیشہ توازوں کا ہی مظاہرہ فرماتے چنانچہ حجت الوزا کے موقع پر جب جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے کونے کونے سے لوگ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ کی مائیت میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ارافات کی سرزمین ہے مکتۂ مکرمہ کی سرزمین ہے ایک لاکھ اور چوبیس ہزار کے قریب صحابہ کرا وہاں پر جمع ہیں اتنی بڑی تعداد سرکاری تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر کہ جب ہر طرف مجمع ہے غلبہ ہے اسلام کی فتح و نصرت آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے کہ اسلام کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرما دی اور چند سالوں کے اندر اندر دین اسلام ایک غالب دین کے طور پر جزیرہ عرب کے اندر پھیل چکا ہے اس وقت سر اقدس فخر کے ساتھ بلند نہ تھا بلکہ آجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا سرکار دو دوار صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا جو کجاوا تھا جو نیچے اس کے سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے وہ بڑا ہی پرانا قسم کا تھا وہ شان عمدہ قسم کا بہترین اور مہنگا قسم کا کجاوا نہ رکھا گیا بلکہ ایک پرانا سا کجاوا اس کے اوپر تھا اور جس کے اوپر جو چادر ڈالی ہوئی تھی اس کی ٹوٹل قیمت جو تھی وہ صرف چار درہم تھی اور سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اجزو انکسار کے ساتھ سراپا اجزو نیاز بن کر اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں ارض کر رہے تھے اللہم حجتا لا ریاء ولا سمعتن اے اللہ اس حج کو حج مقبول بنا دے جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو نہ کوئی شہرت کی خواہش ہو اپنے حج کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے محبوب کے جن کے صدقے سب کے حج قبول ہوتے ہیں وہ اس وقت اس اپنی شان و شوقت کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اپنی حج کی قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں پھر عام جو روٹین کی زندگی تھی اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور آپ کی آجزی اور انکساری کا معاملہ ایسا ہی ہوتا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش یعنی گدھے کے اوپر بھی سواری فرما لیا کرتے تھے اور اپنے پیچھے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے اور اگر کوئی غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے یعنی سواری کے لیے یہ کوئی مطالبہ نہیں یا یہ کوئی اہتمام نہیں کہ عمدہ سے عمدہ قسم کی سواری ہو بہترین سے بہترین قسم کا گھوڑا ہو اعلی سے اعلی نسل کا اونٹ ہونا چاہیے ایسا کوئی مطالبہ نہیں بلکہ اپنے معمول کے اندر اگر سواری کے لیے گدا میسر ہے تو اسی کے اوپر سواری فرماتے اور پھر اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھا لیتے کوئی بطور خاص پروٹوکول نہیں کوئی بطور خاص اہتمام نہیں اور کیسا بھی شخص ہو جب سرکار کی دعوت کرتا اور کسی بھی شے کے ساتھ دعوت کرتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرما دیتے دعوت قبول کرنے میں نہ امیر و غریب کا فرق ہے نہ صاحب حشمت یا عام سے آدمی کا فرق ہے کیسا بھی آدمی دعوت کرے اور دعوت میں کسی بھی طرح کے کھانے کا اہتمام کرے سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول فرما کر اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی توازو کے بارے میں نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے غزوہ خندق کے وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود خندک کھود رہے تھے اور خندق کی مٹی کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے صحابہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ایک طرف تشریف فرما ہو کے صرف اس سارے کام کی نگرانی فرمائیں اور خود کام کو ہاتھ نہ لگائے مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں نمایاں بن کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ وسلم خود خندک کھود رہے تھے اس کی مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے اور اس مٹی کے گرنے کی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ ول وسلم کا شکم اطہر یعنی آپ کا پیٹ مبارک اس کے اوپر گرد لگی ہوئی تھی جیسے مٹی اٹھاتے ہوئے پیٹ کے اوپر گرد لگ جاتی ہے بدن پہ گرد لگ جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کی مٹی کو اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے تو اس کی گرد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے بوسے لے رہی تھی طرح حضرت عبداللہ اللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور نماز لمبی پڑتے تھے اور خطبہ مختصر دیا کرتے تھے اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیوہ مسکین کے ساتھ ان کے کسی کام کے لیے جانا پڑتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند نہ کرتے کو بیوا مسکین عورت اگئی اور आकर اپنی حاجت عرض کی کہ میرا فلاں جگہ پر ایک کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند نہ فرماتے کہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اٹھ کے ا کے کہنا شروع کر دیتا ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے ساتھ جا کر ان کی حاجت روائی فرماتے اور ان کے کام کو پورا کر دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے ہیں. ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکیہ لگا کر کھانا تناول کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے چلا کرتے نہ تو تکیا لگا کر کھانا کھاتے کہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر تھوڑا سا چوڑا ہو کے بیٹھنا یہ عمرا کا طریقہ ہے یہ متکبرین کا طریقہ ہے یہ جو تفاکر کے اندر رہنے والے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے جو عیش پسند لوگ ہیں یہ ان کا طریقہ ہے اور بغیر ٹیک لگائے آجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ توازوں کی علامت ہے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آگے چلا کرتے ایسا نہ ہوتا کسی خاص صورت میں یا کسی خاص وجہ سے ایسا ہوا ہو تو وہ ایک جدا بات ہے ورنہ معمول کے اندر ایسا نہ تھا کہ امتیازی طور پر سب کے آگے آگے چلا جائے چونکہ میں سب سے ممتاز ہوں والا سب سے آگے چلوں ایسا کسی آدمی کا فیل ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ نہ تھا بلکہ سب کے ساتھ مل کر چلا کرتے تھے حضرت ابن ابی ہال رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی آدمی ملاقات کرتا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سلام فرماتے جب کوئی ملاقات کرتا تو سلام کے اندر پہل کرنا ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا ورنہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے گا جونیئر جو ہے وہ سینئر کو سلام کرے گا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے کہ سلام میں پہل کرنا آجزی کی علامت ہے انتصاری کی علامت ہے توازوں کی علامت ہے اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ سلام میں پہل کر کے تکبر کا علاج کرو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مرتبہ اور مقام پر ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے آ کر سلام کریں میں سلام نہیں کروں گا پہلے ان کو لوگ مجھے آ کر سلام کرے کوئی چودھری ہے کوئی منصب پہ ہے کوئی عہدے پہ ہے کوئی حکمران ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ لوگ اسے سلام کریں سلام میں وہ پہل نہیں کرے گا مگر ہمارے آکاش صلی اللہ ولی علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی اور نبیوں کے امام اور شہنشاہِ عالم ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ کہ جب بھی کوئی سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہوتا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے اندر پہل فرمایا کرتے تھے ہر دن امام حسن عدی اللہ تعالی عنہ ایک اور بات نقل فرماتے فرمایا واللہی ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغلی دونہو الابواب ولا یکون دونہو الحجاب من ان آرادہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وب الحمار خلفه يده ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ میں تشریف فرما ہوتے اس کا دروازہ بند نہ کیا جاتا اور نہ دروازے کے اوپر دربان مقرر کیا جاتا جو لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو سرکار گجرے میں ہوتے تو دروازہ بند نہ ہوتا اور نہ دروازے کے اوپر کوئی دربان کھڑا کیا جاتا کہ جو بھی آئے اجازت لے کر آئے نہیں سرکار سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در رحمت ہر وقت کھلا ہوتا تھا جو صحابی چاہے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے اور آ کر سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے دروازے کے اوپر کوئی دربان مقرر نہیں اور دروازہ حجرہ شریف کا بند نہیں صحابہ کرام کو ملاقات کی عام اجازت ہوا کرتی ورنہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے پروٹوکول تو یہی ہے کہ دروازہ بند ہے دروازے کے اوپر جو خدام کھڑے ہیں پہلے ان کو اطلاع دی جائے گی وہ ان کو وہاں پر بٹھائیں گے انتظار کروائیں گے اندر اطلاع دیں گے اندر سے اجازت ملے گی تو پورا ایک پروسیجر ہونے کے بعد پھر جا کر ملاقات کا وقت ملے گا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکلفات سے ماورات ان تمام تکلفات سے ماورہ ہر ایک کو حاضری بارگاہ کی ہر وقت اجازت ہوا کرتی تھی اور پھر مزید فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وار وسلم زمین کے اوپر بیٹھ جاتے اور سادہ کھانا کھایا کرتے تھے زمین کے اوپر فرش کے اوپر بیٹھ جاتے کوئی نیچے کوئی گدا ہونا چاہیے کوئی نیچے کوئی اعلیٰ قسم کا جو ہے کوئی فرش ہونا چاہیے کوئی قالیم کو کارپٹ ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی تکلف نہیں خالی زمین کے اوپر مٹی کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو جاتے اور اپنے وجود اطہر سے زمین کو مشرف فرمایا کرتے تھے اور سادہ کھانا کھاتے اور کھردرا لباس پہنتے نرم و نازک اور آسائش اور آرام والا لباس نہیں کھردرا لباس پہنتے گدھے کے اوپر سواری فرماتے اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھا لیتے اور کھانے کے بعد اپنے دست مبارک کو چاٹ لیا کرتے تھے جیسے کھانا کھانے کے بعد کی سنت ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تکلفات میں نہ پڑتے تھے بلکہ اپنی مبارک انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے آجزی بھی ہے سادگی بھی ہے توازو بھی ہے اور امت کے لیے ایک سنت بھی مقرر فرما دی غریبوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے فقرا کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے کی صورت بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو وہ شخص خوف کے مارے کانپنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے گفتگو فرما رہے تو ایک جو سرکار کی ذاتی حیبت مبارکہ ہے جو ایک آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ کی حیبت ہے اس کی وجہ سے وہ شخص سانپنے لگا سرکار تو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انسط بن مالکن انتم بن قرائشیم فرمایا اے آدمی گھبرا نہیں اطمینان رکھ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی جو دھوپ کے اندر خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی میں تو قرش کی اس عورت کا بیٹا ہوں مراد یہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمتیں ظاہر فرما کے اور اپنے لب و لہجے کے ذریعے اسے اور زیادہ متاثر نہ کیا بلکہ اپنے بارے میں ایسے عاجزی کے الفاظ استعمال فرمائے کہ جس کی وجہ سے اس کو تسلی ہو گئی اطمینان ہو گیا گھبراہٹ کا خاتمہ ہو گیا اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی فرماتے ہیں کہ ایک روز بارگاہی رسالت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تناول فرمانے لگے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اتہیات کے اندر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں کو جو ہے وہ کھڑا کر لے دونوں انگلیوں کے اوپر آ جائے اور اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تناول فرمانے لگے ایک آرابی نے مراد یہ کہ بیٹھتا ہے بالکل ہی سادہ انداز کے اندر بیٹھ کر کھانے لگ گئے سراپا رحمت و الفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولم یج البارن فرمایا کہ اے عربی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کریم نفس بندہ بنایا ہے مجھے صاحب جبروت اور سرکش نہیں بنایا کہ میں یہ کروں کہ میں اہتمام کروں اور باقاعدہ ایک کھانے کے لیے پورا اہتمام کر کے کھایا جائے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور صاحب جبروت نہیں بنایا بلکہ مجھے عبد کریم بنایا ہے عبد بنایا ہے کریم بنایا ہے تو میں توازو اور آجزی کا طریقہ اختیار کرتا ہوں ایک روز سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے سامنے سے ایک خاتون آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ضروری کام کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک کسی کام سے حاضر ہوئی ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلان اس گلی میں جس جگہ تم چاہو بیٹھو میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا چنانچہ وہ خاتون ایک جگہ بیٹھ گئی اور سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ خاتون اپنی عرض پیش کر کے فارغ نہ ہو گئی جب تک وہ خاتون اپنی عرض کر کے فارغ نہ ہو گئی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کے پاس بیٹھے رہے حالانکہ جو کسی بھی صاحب عظمت آدمی کا طریقہ ہوتا ہے جو کسی بڑے آدمی کا دنیاوی اعتبار سے بڑے آدمی کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی راہ چلتے یوں عرضی پیش کرے تو اسے یہی کہا جائے گا نا کہ بھئی اب گھر پہ آ جانا ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں بعد میں موقع ہے اس وقت جو ہے میرے پاس آ جانا ابھی میں اس وقت گفتگو نہیں سن سکتا دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ نہ ہے اور نہ اس طرح کے پروٹوکول اور اس طرح کے تکلفات ہیں راہ چلتے میں صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے وہ عورت سرکار کو اپنی عرضی پیش کرتی ہے سرکار دعالیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر اس کی پوری بات کو سن کر اسے جواب نشاد ہی فرماتے ہیں اور جب اس عورت کا کام ہو جاتا ہے اور اسے تشفی ہو جاتی ہے کہ میری عرض داشت سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے وہ خود اٹھ کے جاتی ہے تو سرکاری دعالیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اتنی شفقت اتنی رحمت اتنی آجسی اتنی توازو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ایک اور واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادیب ان اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی معروضات پیش کر رہی ہے بچے بھی ساتھ ہیں اور عورت اپنے مسائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیسر و کسرا کی طرح بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اپنی اپنی گزارشات کو پیش کر رہی حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی عورت آئے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں تو بچے تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہوتے بچے تو اپنی شرارتوں میں اپنے شور میں اپنی باتوں میں اپنی حرکتوں میں اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور کسی بھی معزز آدمی کے پاس جایا جائے تو وہ یہی بولے گا نا کہ بی بی پہلے ان بچوں کو تو جائے وہ سائیڈ میں کرو درا تب میں تمہاری بات سنوں گا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ میں جو سادگی اور آجزی اور شفقت اور رحمت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما وہ عورت اپنی معروضات پیش کر رہی ہے بچے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس عورت کی بات کو سماج فرما رہے ہیں جسے دیکھ کر حضرت ہیں. میں اس نے سمجھ گیا کہ یہ کسی کیسو کسرہ کا دربار نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے ایک اور اسی طرح کا بڑا پیارا واقعہ بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ وسلم کا معمول حضرت امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مدینہ تیبہ کی کمسن بچیاں کم سن بچیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اگر کسی بچی کو کوئی کام ہوتا چھوٹے چھوٹے بچے چار سال کے پانچ سال کے بچے اگر ان کو کوئی کام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے بچے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ان بچوں کے ہاتھوں سے اپنا دست مبارک نہ کھینچتے تھے جب تک ان کا مقصد برا نہ ہو جاتا کتنی شفقت کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے جو وصف مبارک اور خلق حسن چل رہا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بڑے لوگ تو عام بچوں کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں شرف یابی کی اجازت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی اور جس وقت کوئی بچہ چاہتا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا آپ کا دسیں مبارک تھامتا اور اپنے کام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا کرتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں نرم رہتے ان کے ہاتھوں پر شفیق رہتے ان کے ساتھ مہربان باپ کی طرح سلوک کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی سادگی اور آجزی کے صدقے ہمیں بھی آجزی سادگی اور توازوں کی دولت کا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم